مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُونَا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا جنان چوہ تمام کے تمام اپنے گناہوں کے سبب ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کر دیے گئے بس انہوں نے اللہ کے سوا مددگاروں کو نہیں پایا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا اور ان کا یہ انجام ان گناہوں کے سبب ہوا جن کے انجام بد سے نوح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا تھا لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہ بچا سکا